ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيات عمالنا من يذن الله فلا نصل لنا ومن يظلل فلا هادئنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وضعنا محمدًا عبده الله تعالى محمدًا وعلى آله وعصحابه وبارك وصلى الله صليمًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعا القآن المدين ومن يط الله ورسول مله لا ف مع الذيين على الصلههِر أنا م اللهطلَيد من النبين مسدكين والشداء والصالين وصنوليك في ق وقال تبارك وتعاك القآن المدين أ حكة من الحاكة وانادى وكمل حافظ كذب صعوده عا من طارها وقال تبارك وتعالى في القران المجيد هذا يوم لا يظلم ولا يظلمه يتعسر ويظلم يوم يذل المغتلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ سُمَّتِي فَكَدَ هَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَالْمَيْفِ الْجَمْنَةِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَسَعَدَ عَرْتُ بَعْدِ الْمَجِيمِ وَالْفُرْمَانَ الْحَبِيدِ صدق الله العزيم وصدق الله رسول النبي الكريم ونحن نزالك من الشاهدين والشاكرين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم على محمد وعلى آل كما باركت على ابراهيم شنی سری ویسے خاص مجھے بے انتہا کرنا ساروں سنا اور لاکھ لاکھ تعلیم سے تمس رب العالمین کن یو اللہ رب العزت اس مختلف خاندانوں مختلف برا مزے کریک اللہ تعالیٰ کچھ دعا کہ اللہ تعالیٰ دین سمند قبول اور سی نماز ادا کر رب العالمین کو دعا کہ اللہ تعالیٰ بن نماز دنیا اندر ہدات الصری آخرت بنی اندر بنی نجات الصریف اور قبل اندر بنے پور عمر کر بی اللہ پاک مند دعا کہ اللہ پاک دین حق ون ولس حق ون تحفیق اور اللہ تعالیٰ دینا سارن پورے اطلاع سان محبتسان سان محبت سان بوزن کیا تحفیق مانے موقع زور اللہ تعالیٰ کو قرع پاک اندر سرماؤ اس میں انسان دنیا سندر سوز تک دا ایم دنیا مز کے میرا اور امی کے کور اللہ تعالیٰ قرآن پاک مزن جگہ کن سات اللہ تعالیٰ کلو ذائقہ ہر ایک انسان کو موت آنے والی ہے ہر ایک انسان کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اللہ اللہ دنیا زندگی اور اس کے بعد ان سب کو اللہ تعالی کی طرف کیا جانا ہے واپس علیہ ترجو جو کن سات اللہ تعالیٰ قوران مز کال اللہ اسیبت چاند طرف آو بے شک دنیا منت آؤ چلن اور اسکہ کے ویان جگہ پو اللہ تعالیٰ قوران پاک موت کے تسکر دنیا اندر ویسے کو زیادہ مسل دنیا اندر ویسے دن کتاب چاہے پہ سب ہندیند گیتہ آماین آسمانی کتاب آوین دن ظور قرآن ہر کتاب کتابیں لکھیت کہ انسان یعنی یہ دنیا یہ دنیا سے امتحان گاہ یہ دنیا چراکر ہے یہ دنیا کی جگہ نہیں ہے تو دنیا میرا یہ نسل اللہ تعالیٰ اخ نظام مگر نیرنس کو اللہ تعالیٰ نظام یہ نقام کہ انسان یہ دنیا من بس بس ماج ہوں پھن مگر یتھی یہ دنیا بچے نیرو اتنی نظام جوان اتان تہ نزرگ تلو بچن تلو عربک تلو اجمک آلو چاہے گورے ہو چاہے گالے ہو سارے اللہ تعالیٰ کو کیا دلازم. اللہ تعالیٰ فرما مان یا زندگی دندگی کتن ور چین ثیری پنتہ ورا شیٹ ور ال اللہ تعالیٰ کراک فرم الفا سناس پنچہ ورن زندگی سر دہ تعالی یہ دوج تاکہ ثق اک دس کیا تعریف کس دہ واؤ مشورک میدان اس قیامت دہ آنچہ ساسن ورین کیا پنچہ ساس ساسن ورابر آپ کیا دہامت دہ سر بنانے تا دوہ اندر کامیاب گزر موجود اللہ تعالیٰ میں یہ پنچہ وری زندگی کیا زندگی یہ پی ثیم پنچہ آیا یہ بھائی, بھائی کفر اگر باذر مزہ ووتم بھائی پیس کر آج وارہ انسان شینک یہ وہ درو ص تب لیکن کی زندگی میں بھی صبح ہوئی شینک دا کر پگہ تعبل مگر صبح ہک وت تو اس اللہ تعالیٰ دنہ زندگی دس اللہ تعالیٰ یہ موجود تاکہ ایک اک کیا تیاری اور یہ تیاری چل خیریت تمہ لگن کرجد پاک اندر بہت بلکہ یہ تیاری سے تم تک اپنے گھر اندر کیا بہت تمہ کس کر اس پہ کیا لگت تمہ جان یہ جوان ویس سوشل میڈیا پہ کیا لگت یہ اکومت جوان سوشل میڈیا پہ ثوہ گنٹے گزارا قرنس پہ گوٹے ہوں گز سہ امت کت کا قوم کت کاب تن قومس اندر کت جہاں انسان چوبیس گنٹے سوشل میڈیا پی لگاتا ہو لیکن قرآن پہ آدھا گنٹہ پہ نا نکلتا ہو یہ تیاری سے اللہ تعالیٰ دور سارے چو کری چاہے بزرگ آسوم بچہ مستورات عربک اجمک جاہد آنپر آری مفتی آلم آ شیخ الحدیث آ ہر ایکس انسان موت کیا تاکہ زندگی جس میں اللہ تعالیٰ ام موجود تاکہ اس میری زندگی غرت زندگی سو گیا بدن بہت دنیا مسئلہ اللہ تعالیٰ دنوائی چیز پریشانی خوشی تھی راحت تکلیف تمری تھی غربت تنوائی چیز تھی اللہ تعالیٰ مگر مرنے پہ چیز یا آس تکلیف یہ راحت خوشی تو اس اللہ تعالیٰ چتر زندگی دس وز ثتی ورس پنچہ ورن موجود تاکہ تیری اکیلے اللہ تعالیٰ فرمان سہی یاد سر کر عاد بد نبین ع عل اسلام پہ آز ترام یہ دنیا منع انتقال کور تمہ تک کرے اللہ تعالی کیا زندہ اوور قیام کس دور ترام انسان انصاف ان کرے اللہ تعالی کیا زندہ اللہ تعالیٰ سب دہی یاد یہ تنس جوانی حساب ہنس عمری حساب مال کا تم کتس کورس خرچ اور پلمس پتہ عمل کر اللہ تعالیٰ داوائیں قرائن پاک اندر مسلمانوں ترج دنیا پتہ تنکیس غفلت مگر یاد ہے کیا الحکا وہ آنے والی ہے صحیح زرور ضرور آئے گی وہ تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہو کہ کیا آنے والی ہے کیا آنے والا ہے فرمایا سوری دنیا گیسی کیا ختم ولا اقسم بالنفس نفسل سوری دنیا گز ختم اخللی اخ بلی اے اللہ امسا کی نشانی اس بلیلی اس قیام دہی امن بروٹ دکھا سک میسیج اللہ تعالیٰ دپان کیا اللہ تعالیٰ فرمان بڑے عذاب لانے سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے عذاب لاتا بڑ عذاب اروٹ سو بھول کیا عذاب تاکہ تیل لدلو پن کیا زندگی اگر نا زندگی بدلو کھینگ پھر چھوٹے عذابوں کے بعد بڑا عذاب آتا ہے اور وہ عذاب ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کلیجے کافی جائیں پہ بر عذاب سے اللہ تعالیٰ سرف اگر وی اندر سہلاب آئی نا زلزل تے مز مز آب بب بم تے اللہ تعالیٰ دت موقع اے مسلمان سب بدل کیا زندگی ون دب مسلمان کشیر جان خراب مگر یار کی اندر سہ روزن اس اندر روزان کیش اندر میرے اندر برائی اس داپا زمان خراب پن پان گوت پن پان یاد کیا موس اللہ نبین علیہ السلام عرض یا اللہ یعنی سب پن بردن ناراض گیم علامت کیا اللہ تعالیٰ روز موسا موسم بے باغ ہو جائیں گے مسم کیا بے باغ یم تاپک موقع تمہ گئی کیا شین یم سات شین موقع تمہ سات تاپ آج سوری مسلمان داان ربہ رحم کر سوشل میڈیا پہ ربا رحم کر ہر ایک مسلمان دپان سان ماج بی ربا رحم کر مگر اللہ تعالیٰ کتر رحم یل یعنی انسان پن زندگی انہ خدا سند حکم کیا تابے یہ کناف بنے ان پلیس علام تو مگر ہپ زبان سے ددایا اس رحم کتنے کر اللہ تعالیٰ رحم اللہ تعالیٰ فرمان توتان بدل بووم زندگی یہ میں سب قوم پہ یس بہ بدل کیا زندگی جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تب تک ہدایت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ داپا ہان بندہ میں دنیا مجھے موجود تاکہ ثقافت کیا زندگی لگ مکل لکل پنچہ وری ترہ ورس ات بچے بی ترہی زیادہ کچھ زیادہ ان ترہن ورک پند لگان تک بچے پندہ ورمہ پن حلف نظر پور کے ویس تین کیا حاصل وی بچے زندگی پندہ وری ہماری جو آسم زندگی ہے وہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے سی زندگی کی زندگی تب سے جب سے اللہ تند راضی کریں اللہ تعالیٰ سے سلح کرو اللہ تعالیٰ سعلق تھوشی زندگی اللہ تعالیٰ آنے والی ہے ضرور آئی اخللی اجتل ارزو اسکالہ انسان دیکھی یار یہ زمین یہ زمینس آرارس یہ زمین لگ ہلنے جو کچھ زمین کے اندر ہوگا زمین باہر پھینکے گی تیل آ لوہا ہوگا تانبا ہوگا ہم تس وائن کر زمین چیک سوری کیا نبر وقال انسان بارہا انسان دبا آج کل زمین آج کل یہ زمین کرا یو نئی دہبار ہا ہسلمان یہ زمین دی پکا قیام کس دربار مز اللہ تعالیٰ کیا؟ گو اگر یعنی زمین پہ خدا سن تذکیر کورمت خدا سند سے آپ یہ زمین د چلس حقس کیا؟ گوئی اگر ٹھیک بہردا بازر کم پچمت اگر چمین ٹکرس پہ غلط آنا آپ شراب آپ چوت بدقری سو زمین ٹکر دقت چیز حقت مزہ خواہی اے ال سم بند یہ مے پھٹ پکان خارا بناس یہ اے ال سم بند یہ مے پکان یہ بےپردگی عالمس مزہ آوفہ امس خیال آخرت او لوگ مسجد پاک سکیں یہ مسجد پاک زمین دی یا اللہ یہ تم لوگ پہ کرباد کر سانہ پریشانی گھن بازار بازر مز دور سانے پریشانی گھن دور تھیل جائے نماز بچاؤ مسلح بچائیں گے اللہ تعالی کے سامنے روئیں گے اللہ تعالی کے سامنے آنسو بہائیں گے تب ہماری پریشانی کیا دور ہو جائے بنا اللہ تعالیٰ ولا ادراك ما لحاك الظنظل ياق بني لي زميلك لله الله تعالى فرمایا يا طيب شنو الله تعالى كيا قر قومي بس وسم مدنز نجاب الصخر بالوار وسير انزل الاوطاد الذين تجوقوا البلاد فاكسرو في الحصاد فصب عليهم ربك سلطا عذاب كيا طيب شنو کیا تیل و اللہ تعالیٰ کیا کومی سمودس سو تعلق اللہ کیا دولت پہ پہ حکومت پہ ختم اندر اللہ حال سمودس بچے فیم برق نا حکمرا پنچو سی وی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر آپ ادر کیا پچو س اللہ تعالیٰ کر پتم قون تباہ ہم دفعہ اساہ کہیں پن جانے تقبر تقبر اس پہاڑ اندر اس مکان بناو۔ کات اندر یہ سو مکان روزن وول تم پہاڑ اندر کیا بنا مکان تم بڑے حکومت ول کار سر کتنا دولت شداد بنو جنت دنیا مز نمر سن حال تور پھرون کا اللہ تعالی نے نام نشانتی کیسے کیا می کہ اس قون اللہ تعالیٰ سن نافربانی کرے اللہ تعالیٰ سن عذاب سے تمہس پہ اللہ انسان اگر اللہ پانچ نماز مگر نماز اخ نماز یہ تکبر تقبر جگہ چم خدا بتائیں جگن یہ چی جی اللہ تعالیٰ سن طرف ساری مل بار کیا اس کے کامیاب اہم دپان کر تارکی کیا خامو مکانوں سیمٹو مکانوں تارکی کیا بر بر محلات بنائے بغات بنائے یہ کہیں نا ترقی ہم دہل میں جہنم کی یاد کی طرف جا رہے ہیں اصل مجھ سے سون قوم تباہ تو برباد گزا اور یہ اصل گئے بات کی چال ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی فائدہ کی جائے اور جس قوم کے اندر بے حیائی فائدہ ہوگی اس کو بم دھماکوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ قوم بے حیائی کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو جاتی ہے آج یہ انگریز میں کیا کامیاب اللہ تعالیٰ خوشن دن لکو و اللہ تعالیٰ کیا کتمس قوم سومی عادت سومی ثبوت سورس اندر اللہ تعالیٰ یت بیان کر کہ انسان کے جسم کے بال کا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمان سکے یار یہ اللہ دنیا کیا کامیاب پتہ اندر بہس ودس ہندری آو وز کر مگر مسجد باغس مزا واتا بہس سردی برداشت کار مگر مسجد باغ مز کیا واتا میرے انگلش کو سا کھو زیادہ ترجیت دنیا زیادہ حساب وہ تم یہ دفے اس نے دون پوسن تو سمجھن تک دن قیمت کارا ہم خالی مسجد پاک مزا بہت خالی دینچ کت ونان یہ انسان دکے پکا بابو لوگ وابوس کیا گیا مس پتہ مجھے خدی دین حساب میں کن آئے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سموس پیغام موت اللہ تعالیٰ سوچے استاب سوس قرآن سانس گھر مجھ سے آفس پہ کیا پیمس مگر فلام ومو نبی علیہ صلاح وسلامو یہ گرس اندر نکانی فلامہ یہ سب بروت گئی قرآن گھر والن بدوع اے مسلمان برکت قرآن بد دسان کا اندر کتک گیس برکت صحتس اندر کتک برکت کامیاب کتکی قرآن جو بد گھرس اندر چھو افراد سوشل میڈیا کھلانا مگر یہ قرآن جب گول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں تاکوں پہ سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں تعبیر بنایا جاتا ہوں دو دو چپلایا جاتا ہوں کیا یہ قصم قرآن کو قرآن پہ کیا قرآن اپ قرآن پاک دپا اپ کورس کیا مسلمانوں کیا رف قرآن سان گرن اندر زھلائے آپ قرآن قرآن سینس سگونے قرآن اس گئے آز تین واقعہ غلطی گرن حال تر مسجد پاک حال و مسجد پاک مہ قرآن قرآن کی نفر آپ باقی کنویں یعنی این مجھے تنمار مسا قرآن کھلان جو قوم اپنی کتاب, کتاب کے ساتھ یہ حال کرے جو, جو قوم کی دا قرآن کی کتاب قرآن کے ساتھ یہ حال کرے ہدایت کی کتاب کے ساتھ یہ حال کرے وہ قوم کہاں سے فلاں آئی سا کتنے گیس کا سکتے لگے کیا سک قوم کیا فرمانا اللہ تعالیٰ تیل ویس پہ دشمن ستس من نام آعال دمو یہ دنیا کے لکنس کامیاب مالوش نچو نیٹس مزہ پاس گانا مول سے فخر کر مون نچو وہ کیا نیٹ وون سٹوڈنٹ یہ بچہ یہ تمام دنہ تمام بستی والن ہاؤن کیا بس کیا مٹ با چا بانس کے انٹرویو ابدا کے لیے اس میں قیام تی کاب گی زندگی وچو ات مزہ زندگی یا عزت زندگی یا زندگی یا نبی علیہ السلام سے سندر طریقہ اندر اس میں کیا زندگی آزا گوس کیا کامیاب ڈاکٹر انجینئر بڑھ بڑے ساینسدان افسوس فتح گو کا دین محنت کرو وماز کرو ادا وران پو مگر ار نت مانا راش اب تم سات کات ان دن ثتر سانجو علیہ نبی علیہ السلام و فرمو یوتا پشتا مجھ تھند یہ نر کھی تک سر پتہ تھی لگا پشتائن فرما یتھے یہ لکن ہا ماں لوگ باپوس راضی اللہ تعالیٰ Yup. آواز کیا روزیتم مرضیا بدو پھلی تھی عبادی بدو پلی جنتی اے میل گوسے سے روز ابدا نبدا کے لیے اب جاؤ جنت میں جہاں خوشی ہے غم نہیں ہے جہاں خوشی ہے پریشانی نہیں ہے جہاں خوشی ہے تکلیف نہیں ہے جہاں جوانی ہے براپا نہیں ہے جہاں حسن ہے بدسورتی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے اب جنت میں جاؤ اب جنگل کے اندر جاؤ کھاو پیو وہاں جو محلات ہیں وہاں جو تمہارے لیے تیار کیے گئے کچھ تل دنیا مز تکلیف پریشانی تج مگر سب ووت مسجد پاک اندر ے دینچ محنت یے کرچی اللہ تعالیٰ سرف ون اللہ تعالیٰ بچین یمس کات من نام عمال دن کھوورس یتھی پن نام عمال وشنا یہ دب یہ کا سو یت اندر حرف ہونا لیکت تر ہارا گنہ کیا مگر رات کر کمرس اندر پاور کور بند درواز تھو بند لیمپ لگو کل پیٹ کمر لگو کل پیٹ مے دے دے مگر یہ کس کتاب اندر سب گنہ تھی لیکن بہ باز مے تک کن بد نظر یہ کس کتاب کیا لیکت وہ ڈون کلو سڑک پہ مین ملکیت مے تج کل تو لگو ڈون کلس اتو ڈون مے نیو گھر داندار دمک بناؤ سک اندر لیکت یہ ڈون حرامک یہ نئی اس حلام کہین یہ حرامک سنی بچی گئی بمار یہ گئی ڈاکٹر صبس نش ڈاکٹر صاحب نشی تھی وج ا ڈاکٹر صاحب کرا وشنس کیا نبز اللہ تعالیٰ دن ڈاکٹر صاحب بض لکن باسان ٹھیک ڈاکٹر ٹھیک امس نبز وچان میرے ڈاکٹر صاحب چانی چاہیے نیت کیا آپ نے اس لڑکی کو کیوں لگایا کس نیت سے مریض کی نیت سے یا اور کسی نیت سے یہ کس کتاب آئی اندر یہ کتاب اندر کیا یعنی امس انسان سی نام عمالی کھولو ستس منتھ ہائی ہائی ہائی یہ کس کتاب افسوس کرے مر کے مر جاتے اچھا ہوتا مر کے نہ رہتے اچھا ہوتا اگر ہم ختم ہوئے ہوتے پناہ ہوئے ہوتے مٹ گئے ہوتے لٹ گئے ہوتے سو اصل کاش اس دوبارہ سو زندگی میں میز ایٹ شرمندگی خدا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعو دار سے دنیا مجھ نبی علیہ السلام سن محبت دیکھ تیس کیا تہدی امت دعا جیسے کرایہ مے واتن خانے کا خدا مانس مزا موت مگر مسجد کا قریب مسجد مہن خاط تیار موت کے مگر مس کل موت خانہ کعبہ اصل میرے آج منافق اصل میں آج مسلمان باہر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے اچھی اچھی باتیں دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے, ہوتی ہے. اصل اصل کت پہ آکھیت دیوارس پہ لیکن اصل میں انسان کو اچھا بننا ہے اصل میں انسان کو نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے تب جا کر وہاں ہمارا بیڑا کیا ہو جائے گا پار ہو جائے گا یوس اس گارس امس نافرمانس امس بے نمازس اس منافقس امس بدتیس یہ بے امس یہ باقی مذہبن عیسائی آہد آتھی یہ کی تھولس اتس من نامانی پشتائی تھی چنجی بتسے یس میں دنیا سندر مال باکار کیا نلق انی سلطانیہ مے دنیا اندر سلطنت میں دنیا سندر حکومت سو حکومت کیا بکار یس مال اس یوک تقب امیر کھانا آئی فون استسم امیر کھانا اللہ تعالیٰ بکار سلطانیہ بڑے بڑے عہدن پھوٹ برے بر دین پہ اس کیا حقیر سمجھا مسجد پاک گھنس صفس مزید خرا گسم کیا سمجھا آ سلطنت سہ عہد سو حکومت آم نیت بکار یہ کس دبی اس نافر مان آئی پن نامہ پھٹ یہ مول موج گے گنا دروازن پن کرمس گھچن پامان پہ اللہ تعالیٰ یہ رٹ گنڈ کم زنجیر سم سنیر نبی علیہ السلام یہ زنجیر آ ست نزدیک اگر اسٹیا کا لائیا جائے اخ یہ ان پہ ایک پہاڑ پہ تھان تو یہ ساتو زمینوں کے اندر سراخ کرے گا یوتا وزنی تو یوتہ گوبی امے سی کس کرافی تم تو دنیا اندر خدا پہ ایمانس انان ٹر مسجد پاک اچان گی اللہ فلاح مگر یہ مسجد پاک اندر واتا کی امس مالس مالس ماجس فکرے منو پیچھے ڈاکٹر انجینئر ٹیچر نو گر مانے انگلش کھلا مگر ہے پوری صبح ڈاکٹر انجینر مگر گرزی نبی علیہ کر بن دا دا انسان اح نبی سن نبی سن آز کتہ تکلیف اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واتا ظلم کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمانہ تھی پانے ظلم و لم اللہ تعالیٰ تو اے رحم کرے کر اللہ تعالیٰ معاف کر خسارس کیا نقصان بزرگ خابس خاب مز نبی کری ان تعالیٰ علیہ تاب مگر سان خابن مزے باغ مو کھارو وسائ کوری بیااق پھلن پوری میں خواب خاب و کیا زندگی اتر مطابق کیا گزرا سب خاب کی خابس اندر دیدار کس حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. Allah تعالی دعا اللہ تعالیٰ سعا اللہ تعالیٰ کریں یف جماعت تبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلم سب زیارت اِس ناپاکن تیس زلی تھی انسان شاہی شکر بروک نیت کر تر لائق مگر تمنا تھوصیب مگر اچھے اندر مصیبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا, کیا بزرگ نبی علیہ السلام خابس مجھ بچاس نا دچس میں در دروس حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتھ نبی علیہ السلام و خابس من نبی علیہ السلامہ اس خابہ مل دس پہن بوٹ اکن باقی بوسہ یمس کیا شریف امتھی نبی علیہ السلام بوسہ دس کیا نبی علیہ السلام پہ کھت ام بزرگن وبی علیہ اسلام مبارک زخم کیا عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ زخم کی میں تمو جوانو جان و نماز قزا کرہ تم جان تکلیف وات قدم مبارکس جو جوان صبح دہی بج وطن وتان ندر ہم ماجہ بنے بازر اندر آن کیا نتر بے تم انسان تم مسلمان تم پن امتی یہ خطر نبی علیہ صلا وسلام و زندگی ووت دعا کوران گنٹن آج انسان پاپت پانچ گنٹن دعا کر آج انسان پچن خطر پانچن گن دعا کر مگر نبی علیہ صلاحات وسلامہ کور امن خطر لگاتار پانچن دعا کہ اللہ ابراہیم علیہ الات و السلام مبی مون قوم مانی معاف کرانی چاہے معاف کر چاہے عذاب دلان علیہ صلا و سلام مبی دعا مون قوم مون مانی مون مانی چاہے معاف چاہے اے اللہ نبین جی جی جی نبی علیہ السلام دعا مون کو مون مانی مانی چاہے معاف کر چاہے دے نبی علیہ دعا منگن ہے اللہ نہ عیسا کی مانو ن میں ابراہیم کی مانگو ن میں اسماعیل کی مانگو نہ میں یوسف کی مانگو نہ میں داود کی مانگو نہ میں ایوب کی مانگو بے دفع میس امت کر معاف اگر معاف کریسے کر معاف اگر کر اللہ تعالیٰ سر جبیل اے جبیل دن دا گھس مون حبیب کچھ پریشان سکت ودن جبیل اللہ نبین علیہ السلام یتھی واقعہ یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ نا تحریک پریشان بس اے جبراہ بس دا بتت من نیر پہ پسائی ملے امت کیا خیال پس تھے میان امرک خیال نبی علیہ ال سلام یعنی یم دنیا میرن وقت اس نیرن وقت ابو بکر صدیقس اے ابو بکر نماز آج بکر صدیق رضی اللہ نبی علیہ السلام تجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش واج اتے نبی علیہ الات و سلام و پرد اتے تمام صاحب کے بعد اللہ تعالیٰ مجبین کت مز سجدس من نبی علیہ السلام تج دعا رخ... اے اللہ تو روز گواہ اللہ ماشد اللہ ماشد کہ میں اپنی امت کو سجدے میں چورا کت نبی علیہ السلام عمر آج کتنا جانے نالین مزن پیمنٹ آج ن شراب بنان گرے ہے قون خراب کی خراب یار ثق بسان چا اندر بسانہ اندر بسان دپان زمان خراب اسلحی خراب اسلحن خراب پن پان کی بوجھ مشید پن پانس کیا مشتی یہ ونکیس جوانے کیا حالت اللہ بچی بارش اللہ تعالی سن کہ شین پورش پہن اس کے برا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم ساراض بچ سو ایسی کس مسجد پاکن اندر تلا بستی اندر سے ستجی گھر تو تی نماز پنجہ اللہ تعالیٰ کیا تان منا ونس گنہ کر کیسے ون اعلان کرن اللہ تعالی سر جنگو اعلان ان عذاب اس وقت عذاب انا اس وقت عذاب اب مگر قیامت کے دن ایک ایک کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں نبی کی زندگی دی اس زندگی پہ تو کتنا چلا چون زندگی کت حالت مز گزرے صبح سے لے کر شام تک پیر کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک تم نے جو زندگی گزاری یہ کس کے مطابق کیا زندگی گزاری اچھا باسان حساب حساب آ اللہ تعالیٰ دن ایک میں حساب ایک بچ ون اس میں یہ جوانی دوانی کرتا سوشل میڈیا پہ تباہ ون یہ مال دال کت تباہ یہ جی لوگ واش روم ثورن لچن پانچ لچھن پی وچنا ہوپور انسٹاگرامس پہ سوشل میڈیاس پہ سما بچی لکن بن اتو جورن لوکو مو مدد ما ملس اشن گاش تم سا آپریشن کرو کرنے کر تیار کتنیت ویس زندگی انسان وہ نہیں ہوتا ہے جو خود کے لیے چیز انسان وہ ہوتا ہے جو اردو کے لیے نماز پھر فرشت وارہ یعنی پہ اللہ تعالیٰ دنیا بنو تمہیں پہ فرشت نماز پڑھ کییاس اندر رکس اندر سزد اندر مگر اللہ تعالیٰ فرشت اندر فیلنگس ہمدردی تھونی اللہ تعالیٰ کی سائن انسانس اندر اگر انسان اندر آئے ہمدردی آنسان گرستوں کتضل اگر یہ ہمدردی دل مر دے خرم جانوروں کی اللہ تعالیٰ فرمائے پھر سنبھی نیو ککن جہان دنیا مزمان مسکین بھوک جہانس اندر اور جہانمس کن نین دکن بو سمینا فرجینا نامدال کر تو معاف اللہ تعالیٰ روشتو جہانمک درواز ان کی شکل بھی نہیں دیکھتی ہے ام خوی اللہ تعالیٰ دنیا مز تاکہ کرو اکی تیاری۔ بزرگوں دستو اللہ تعالیٰ پیاران آن کر یہ بند مے کوبہ اللہ تعالیٰ نمنمت وت کا کھلانا اخ وت امید ناکامی مگر سر بدقسمتی اس واتو لکن واتو جو نبی نے اپنے خون سے اس باغ کو سینچا تھا ہم نے اس باغ کو تباہ اور کیا کیا برباد کیا وو مسجدن حال تینما حالن حال تک وسجدن حال توچنگ سینٹرن حال تک وسجد پاکن حال تاز حال تک وانجن اندر سین جان تمہیں انگلش مگر اگر درن پو قرآن اس سے بری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ تمہاری زندگی چالیس سال کی ہو گئی لیکن تمہیں قرآن پڑنا نہیں آتا اس سے بری بدقسمتی انسان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں ام موجود سی اللہ تعالیٰ بہت مز دنیا میں غور آباد اچھے خدا بس صابس منتھ خدا صاحب یم سات میں ٹائم ای میں نماز کیا سجد موت گو مشد نبی علیہ الات و سلام و فرمو یتھے موتک فرشت سے یہ دل چے رگیسٹ تپ دس دل چے رگی تپ انسان بتائیں اس پی اگر اک طرف مولس بیف خاندار آس نبی الیہ سلام و فرمو اگر امسات تلوا دم افس کتا یہ تلوار گو مس پات پن بچن یوتہ امس تکلیف آ تب نبی علیہ السلام دعا منگا اے اللہ موت کی وقت گز میری نظر سختی اسی جناز وچان تمہیں خدا یاد پیوان ور پانچ دہی پہ خدا کیا گان مشد آز ونس جنز پہ واون جناز آز دے گہ دن کیا میرے گسو انسان زندگی کیاسان دنیاس مجھ اذان انسان دنیا مز ن تم سات کیا نماز یعنی اذان سے لیکن نماز تک انسان کی کیا ہے زندگی اور بنان موجود پنخر کیاخر کیا کرو اس مثال تا ونکس وچم فلسطین اندر کیا وے وا گس تمہن انصاف چاہ مسلمان نبی علیہ صلا وسلام فرمائے فرمائے کیا عمت سے اخ جسم اگر کلس آور جسم چاہ وسلمان چگ وتان فلسطین موج تمس پن اولاد سولاد لاش اتس مزہ سو ہر کن خدایا مون اولاد کیا کرو بول یہ ماج کور پانے لگے گا پور سے دن بہ پہ سیریل موجود دیر ونکس مسلمان کیا کیا حال میان محترم بایا بزرگوں دست کتو کامیاب کتے لگو اس ترقی سکون سب سے بری سب سے بڑا عذاب انسان کے دل میں اس وقت جو بے سکونی سکون یہ بے سکون خدا سذاب آج راحت سامان سوری آج, آج سکون سامان سوری راحت چا سکون نا نا راحت مکلیو سکون مکلی الکر اللہ نل کلو بے شک دلوں کا اطمینان بے شک دلو کا چیٹ بے شک دلو کا سکون اللہ تعالی نے اپنی یاد کے اندر من سے غنیمت اب اگر خبر پتہ گنا نا آ کعبہ کی قسم اچ لے داو اللہ تعالیٰ اللہ کر معاف کیا یا اللہ میں کر معاف ابھی ہمارے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو کیا کرے گا یا انسان اے میان بند کرو قریب چیزوں کو کریم بس کیا اللہ تعالی انتظار منت پیار کریک بہ چون توبہ محبت کے کر وہ زندگی نہ زندگی شرمندگی کیا اللہ کی نماز گزار اللہ جماعت جماعت مسجد اتنی مسجد ولے غس او شروع اخت یہ آؤ شراب سے ام دسجد والے دہر نماز یسم پو مسجد والے دسن دیر شراب بلائے اس جماعت امیر اسی اگر یہ امیر جماعت وضو ظہر نماز پورم امیر دس مرن پھر سب بہت بہت کرے امامت سہ روزا کیا مختلف امت امامت کراحت کیا اکیلے وزو ورن لم لمی یہ تھیٹ امیر درشن کورن اللہ यथे अल्लाह बरकोर एमिर पर आखरकात एमती पर आखरकात एमिर पर दयिन रकात एमती पर दयिन रकात त्रेय रकात चकै मुकाम मयक चत्रकात चोरिम रकात मनय थिस सजदस मन बोथ کمس جامعیم برے جامعیم برے شیخ الحدیث برے برے علماء اس موت کے لیے ہیں کہ کاش ہمیں ایسی موت نصیب اللہ تعالیٰ کور سوت کمس عطا یار اللہ تعالیٰ وچان اطا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نا وان تو کالو سا ولک نت ست گھر شوگن خاندان نے تو یوتا وقت اولادن دتھ یوتا وقت کیا دیکھنا بہت کمو تھا کیامن نظر ہم حلم چیز خالی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی اس دنیا نے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ بے وفائی کی دنیا ہے یہ چار دنوں کی کھیل زندگی کی چلتی جائے ریل ایک دن ایجا رک جائے گا یاد سوچ تجے پھر کون کرے گا پیار لہلائیں گے کفنائیں گے لے جا کے پھر دفنائیں گے تو بس گرے کی فکر نہیں تجھ کو کھوتے دس وانس پان کات ونکیس پانونی کتنا اسرد حضرات خاندار دیکھا تیوت وقت کیا خاندار پت اب کی سب کرامیاب سفسی نفسی کراندار ہی بکار کی اولاد دقار کی اولادوں پہ امید ہے سا بناؤ ڈاکٹر ٹیچر پہ یو بجرس واتا انہیں اولادی زنگت تھپ کر دربی کی ھنان نبر کر و برو سیکا ابا قیات نشانی دوستن استقبال کرنے مال دقت یہ قیات نشانی ونس تین دیں گھر والی یوتہ وقت صبح نام اچان پان فون کیا کرتا حاصل اگر بہت بنوت مے بنو زور مکان میرے حضی باغ بہ سوچ سپ نا یہ نم سی سوچ یبستان نیبرکی بہ گا اب قبرستان اتہا بن نیتن بہ دوفہ ضرورت تمہیں ماشو گاش ضرورت تک تھی ونکیس کیا مال کم چیز ما ضرور بانو یہ دپ دبن یار یہ سوفہ یہ گاش یہ مکان یہ مال بنگلات ہم چلان بپ چلان زمین بن دار ایمان چلان اگر ایمان بچائی ایمان ایمان گاش یہ نماز گاش یہ روز گاش یقل نماز گاش یہ قرآن کیا گاش یہ حج گاش یہ اعمال کیا گاش باقی یہ دنیا پہ یہ دنیا کری سوری یہ ظلمت یہ دنیا بنائی سوری کیا موت کت مز آئی مشرب بر بیک ان حدیث وسع دن خدایا سو موت پہ اللہ تعالی کمس سات آن تگڑے کھین و شام گھر واتو دنیا اندر گزور اہسہ وقت خاندار کرو الگ اولاد کر الگ اسکس کمرس مزو درواز کرو بند پاور کرو بند پہ جائے نماز پہ تل ہم گنا گار آس بتن خدا سا کہ خدا اس گنا خدایات وسان دنیا وقت سرت نا وقت بسے من بسے فقیر بسے مہنگ بس زل تاز اللہ فرمان ان تم فکر فقیر اس میری فقیر اس مانی تیس بیس اللہ تعالیٰ فرمانہ فلاح تنہر ہے مسلمانوں تین کہ مسافر یو سر ترجیح نا خلی اتو پہ دبی اللہ تعالیٰ یعہ سن تمل فکر ترریو فقیر ہپر حکم تک فقیر ما تر خلی اتو تل خدا بتکے داس چاہے درک فقیر اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ سے دیکھ ہماری زندگی کا کیا ہے سوال, سوال ہے دنیا قانون سے بند پتھر آس انسان پتھر آ لٹے پھٹے بندے پر دنیا والے بھی رحم کرتے خدا دب خدا اس خدایات آلو اہس مون چھ پکارت اس بوزی نا سندی یس نا زندگی سنگ زندگی شرمندگی سن سن جائے نماز بچیو اللہ کی قسم کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم اوش ترویو کت جائے نماز پہ لکن بتائی چانے وشو مجھ چانچو مجھ اگر سے بے سکون اللہ کی قسم سکون ملے گا یہاں تک کہ رب کی قسم مجھے اتنا اپنے اللہ پہ کہ اگر ایک انسان کینسر پیشنٹ ہو تمام طبیبوں طبیب نے اس کو کیا جواب دیا ہو وہ لا علاج بیمار ہو لیکن جب وہ مسلح بچھائے گا اللہ کے سامنے یہ گناگار ہاتھ اٹھائے گا رابع کعبہ کی قسم ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو شفا نے تبدیلی اگر مسلمان رات کتے جائے نماز ترائ پہ لاگے کے مسلمان خطر دعا اللہ کی قسم یہاں کشمیر کے مسلمان دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد مگر ان دعا منگنے خاطر تیار پن خطر دعا منگا تو باقی خاطر کیا منگو دعا اس خالی کھانے وی کرو کھلی کیا اسند کالی چھنا پھٹ بالہ آ سی لتا لتہ کیا لگا تین مسلمان کیا لاتا لاتا دیوال لتہ جی دین سان خطر نبی علیہ السلام سرک سانہ خطر مگر تھے نیو پن کس حال دینس سر اللہ تعالیٰ بچی کس حال ویس دینس سر سس دینس سا کنس دین یا ویسے پانونی اتنا کت بستی اندر کتہ جوان چو. جوان پنچہ تھو یہ بستی اندر کیاستی پہ بس سٹینڈس تان بس سٹینڈ پہ چہمدان سکولس تین یہ کتہ بستی ہے بر بستی ات بستی اندر کتح چول آ ساس بدی چول تل خدا گواہ مے ورنو ساس بدی چولو مز نفر تنٹس کر ساسو مز نفر کس بستی مسلمان بس تنشید بس مسلمان مگر میرے اندر مسلمان ہی طرح مندر سے مسلمان ہی طریق یہ سی موج مے بازر نیرن باسانا مسلمان سانے جان اندر ونکس سہ حال اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین کی پنگی غلطی جیس محنت اللہ تعالیٰ فرمان تہ عام تھی کرو حکم حکمران کیا مسلمان تھی حکمران گزنو تک کیا وبہ قانون بمر آئی زمین پہ کیا زمین گئی تنگ مسجد جس کون کے جوان مسجد میں آ سکتے ہو پھر بھی نہ آئے اللہ تعالیٰ ایسا قانون چلاتے پھر وہ مسجد میں آنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ یہ د اب اگر گرن اندر بہت یوران گا مغربی شس دان بس چالاک بہت مسجد باغ مزین تمہاری اوقات کیا تم فون سے چالاک تمہاری قیمت کیا مل نتفا تمہیں اللہ تعالیٰ نے گندے قطر ایسے پیدا کیا کہ اگر کپرو پیدا چائے تو تمہاری نماز قبول ثی پانس سمجھ خدا سکر سی کھیان چان خدا سکر دا خدا کیا واضح بہ گد پاک مزین یار ثہ مسجد پاک مزن کہین بلکہ یہ عذاب مسجد تو چکا كہ قرآن پی بلکہ قرانے چی چھان قرآن دا من ضرورت یوتر پھر اسی مسجد پاک مز دروازہ دپی یپ اچان و آباد كر پہ یعنی انسان نماز نماز پورم خدا کرم خدا کرے رحم سکمان مگر تاک نو جبار تدایا کر خور مگر یارو اہس پہ زندگی برا ادے گی اللہ تعالی کیا نہ کرو خالی زبان سات ان کئی چاہ حالت مزو من ونکیس سو حال اگر بزرگو دوستو سو وقت پائی یاد تیو میم کھات دہ تی یاد اگر اس دین محنت کر ہماری جو نسل آنے والی ہے ہمارے جو بچے آنے والے ہیں وہ مسلمان ہو کر نہیں مریں گے بلکہ یہ جو نسل آ ہو کر مریں گے تیوہ ایمان اس سات ختم کیا تمہیں یاد تمہ لا الہ الا اللہ تاد اگر اس محنت کر ویس تمہ جوان ت <تصفيق> <تصفيق> جوان جان ونکس دینس نش دور اگر تمن پنی جوانی کی قیمتی بناؤ تمہیں جوانی, جوانی کیا دینس لاگ اگر ثان مسلمانو خاص کرٹ پورک اگر یسان کامیاب سرکت گھن سی اولاد گرمابار کیا نیو واجن زندگی گا گھنٹے بہتر یاد تیو یہ ونس ٹائم گو تک گو مگر یعنی صبح مسجد پاک اندر حیا صلاح حیا صلاح گیم ساتھ پھر دو کلو نیا پھوت مسجد مل و تیل بدلوس زندگی چلیے گامیاب پہ وق بتک دروازہ کھلائی اللہ اس لیے بزرگوں دستوس سارے محنت کیا کریں بتس محتاج تے تحتاج سون خاجم گھس کف پہ گیمانس پہ گھن واجے زندگی سدس کیا بن برائے بندگی ہے یاد رکھ بہر سر اپ بندگی ہے یاد رکھ ورن فر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کلے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا گنج سیمو سر بھی ہاتھ آیا تو کیا کسرے علی شان بھی بنوایا تو کیا دب دباب اپنا دکھلایا تو کیا ایک جن مرنا ہے آخر موت ہے, جو کرنا ہے آخر موتو ان شاء اللہ سیری yeah, کرو موت برو کیا مرنچ تیاری جب مسجد پاک دور یہ گھر ول مسجد پاک دور مسجد پاک روشن اس مسجد پاک روشن یہ مسجد آباد تم بستی آباد یس بستی مس مسجد آباد تک گھر تا آباد کت روشو کمس خدا سوچو گیا تم سی کن جواب تم کھین توب نیت سان گر بزرگ زندگی گئی ختم سب بزرگ سچی بر ہر اب گا پہ بستر پہن گنت مسجد باکن منہ دن خداس بہت تعبق جوانی منگی خدا اور سالی ماج تم گھر گھر کیا بنانے دیندار اگر سا گرس اندر نماز پہ خاندس کرس اللہ تعالیٰ نماز نماز مون خابت حلال روزی کمانے رسکس کیا برکت خابت یہ نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا اللہ تعالیٰ دے تو اللہ محمد محمد اللہ مبارک اللہ محمد محمد ابراهيم ولاد ابراهيم انك حميد وجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكنا صابنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا وتقبل دعاء ربنا وتول علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا اللهم احسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا يا ارحم الراحمين سر گناہ سر خطا سر سیاحات سر پتھر پیمت مولا سر تار گمت مولا کچھ مولا اس حدایت دولا اس مقفرت کری مولا اسی مول گناہ گاہ مولاس گوی دہی تحبور اس گوی دہ ویشن تی علاس گوی کل عالم گوی دزت تہس اتن مولا کا ناکام کرو تحی مولا صحت بیمار کرو تی مولا زندگی موت تندس اتس مز مولا یا پیر محل پیر محلس اندر مولا یا مسجد اندر مولا فرشتہ اندو ادوچی مولا اس توب کر مولا اے مولا آئند کرو نا کم مولا آئند کرو نافرمنی ہے مولا کراسکر سانے بخش سک معاف دہل گاشن گنہ کر معاف ان معاف گنہ یاد تم تر معاف ثیرہ قبیرہ گنا کر معاف ہے مولا کرم اچھی پتہ تر ناراض بولا تہوار کورو موسم تک باق بولا یہ پتہ مولہ لائق منگو خطا کار قصور پتھر مولا مگر سو زبان کتو بولان زبان سن تعریف کر بول حال مز بولنا حال سے زو مگر چینس نبی سی امتی ہر مز زبان بولا اے تم نبی صحیح مولا سو موسم بنا سان معاملہ آ سان خوش بہتر آ سان خط بہتر آبیات وسلام سے نبی علیہ السلاتہ وسلام سطرن قسم بولا ہے مولاس پہاس رحم کر مولا رحم کر مولا رحم کر مولا کار کر مولا کر اچھی پریشانیوں اچھی مسائل مولا پریشانی مولا تم کی پریشانی مولا پریشانی دور مولا. دور مسجد کرباد سان مسجد کرک آباد سانے بستی کرک آباد کر کر اندر کا کر اولاد بناؤ بناؤ ہدایت حدایت ہے مول غریب قریب یا قریب یا قریب تیز تم کو متوجہ گول دلی کن گیو متوجہ کو ترویو اخران سی نظر آخران سطح ترو قریب اخران سر مولائی غریب اچھا بنا لکن ہدایت ذریعہ یہ دین چمکا بولا یہ دین چمکا بولا بولا مول اے کریم قیام حساب و کتاب سالتا آسا. سالتا آسا در بیمار شپا کر شپاہی کام کرو خط آپ حاجات حاجت کر آ سکے بزرگ صحت کر برکت ایمانس کر برکت قابل کر برکت مسجد باغ بول بار بولا تم کر آباد بولا تم کر آباد بولا